سورہ احزاب نام آیت بیس کے فقرے یا الاحزاب لم یزحبو سے ماخوز ہے زمانہ نزول اس سورت کے مضامین تین اہم واقعات سے بحث کرتے ہیں ایک غزوہ احزاب جو شوال پانچ ہجری میں پیش آیا دوسرے غزوہ بنی قریضہ جو ذیقہ پانچ ہجری میں پیش آیا تیسرے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا نکاح جو اسی سال ذیقہ میں ہوا ان تاریخی واقعات سے صورت کا زمانہ نزول ٹھیک متعین ہو جاتا ہے تاریخی پس منظر جنگ عہد شوال تین ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے تیر اندازوں کی غلطی سے لشکر اسلام کو جو شکست نصیب ہو گئی تھی اس کی وجہ سے مشرقین عرب یہود اور منافقین کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھیں اور انہیں امید بن چلی تھی کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کا کلا کما کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ان بڑھتے ہوئے حوصلوں کا اندازہ ان واقعات سے ہو سکتا ہے جو عہد کے بعد پہلے ہی سال میں پیش آئے جنگ عہد پر دو مہینے سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ نجد کے قبیلہ بنی اسد نے مدینہ طیبہ پر چھاپا مارنے کی تیاریاں کی اور نبی صلی اللہ علیہ وح وسلم کو ان کی روک تھام کے لیے سریا ابو سلما بھیجنا پڑا ہاشیا ایک سریا اس فوجی مہم کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک نہ ہوئے تھے اور غزوہ اس جنگ یا مہم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قیادت فرماتے تھے پھر سفر چار ہجری میں قبائل عزل اور قارہ نے حضور صلی اللہ علیہ وَََََََََہ وسلم سے چند آدمی مانگے تاکہ وہ ان کے علاقے میں جا کر لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دیں حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے چھ اصحاب کو ان کے ساتھ کر دیا مگر رجی یعنی جدہ اور رابق کے درمیان پہنچ کر وہ لوگ قبیلہ حزیل کے کفار کو ان بے بس مبلغین پر چڑھا لائے ان میں سے چار کو قتل کر دیا اور دو صاحبوں حضرت خبیب بن عدی اور حضرت زید بن دسنا کو لے جا کر مکہ معظمہ میں دشمنوں کے ہاتھ فروخت کر دیا پھر اسی ماہ سفر میں بنی عامر کے ایک سردار کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ایک اور تبلیغی وفد جو چالیس یا بقول باز ستر انصاری نوجوانوں پر مشتمل تھا نجد کی طرف روانہ کیا مگر ان کے ساتھ بھی غداری کی گئی اور بنی سلیم کے قبائل اسیہ اور رغل اور زکوان نے بیر معاونہ کے مقام پر اچانک نرغا کر کے ان سب کو قتل کر دیا اسی دوران میں مدینے کا یہودی قبیلہ بنی نزیر دلیر ہو کر مسلسل بد اہدیاں کرتا رہا یہاں تک کہ ربی چار ہجری میں اس نے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دینے کی سازش تک کر ڈالی پھر جماعدی چار ہجری میں بنی غطفان کے دو قبیلوں بنو صولبا اور بنو مخارب نے مدینے پر حملے کی تیاریاں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود ان کی روک تھام کے لیے جانا پڑا اس طرح جنگِ عہد کی شکست سے جو ہوا اکھڑی تھی وہ مسلسل سات آٹھ مہینے تک اپنا رنگ دکھاتی رہی لیکن وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا عزم و تدبر اور صحابہ کرام کا جذبہ فداکاری تھا جس نے تھوڑی مدت کے اندر ہی حالات کا رخ بدل کر رکھ دیا اربوں کے معاشی مقاتے نے اہل مدینہ کے لیے جینا دشوار کر رکھا تھا گرد و پیش کے تمام مشرق قبائل چیرا دست ہو رہے تھے خود مدینے کے اندر یہود اور منافقین مارے آستین بنے ہوئے تھے مگر ان مٹھی بھر مومنین صادقین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی قیادت میں پے در پے ایسے اقدامات کیے جن سے عرب میں اسلام کا روب صرف بحال ہی نہیں ہو گیا بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا جنگِ احزاب سے پہلے کے غزوات ان میں اولین اقدام وہ تھا جو جنگِ عہد کے فورن ہی بعد کیا گیا جنگ کے ٹھیک دوسرے روز جبکہ بکثرت مسلمان زخمی تھے اور بہت سے گھروں میں عزیز ترین اقارب کی شہادت پر کوہرام برپا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کی شہادت پر دل تھے حضور صلی اللہ علیہ وَََََََََََہ وسلم نے اسلام کے فدائیوں کو پکارا کہ لشکر کفار کے تعاقب میں چلنا ہے تاکہ وہ کہیں راستے سے پلٹ کر پھر مدینے پر حملہ آور نہ ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا یہ اندازہ بالکل صحیح تھا کہ کفار قریش ہاتھ آئی ہوئی فتح کا کوئی فائدہ اٹھائے بغیر واپس تو چلے گئے ہیں لیکن راستے میں جب کسی جگہ ٹھہریں گے تو اپنی اس حماقت پر نادم ہوں گے اور دوبارہ مدینے پر چڑھ آئیں گے اس بنا پر آپ نے ان کے تاقب کا فیصلہ کیا اور فوراً 630 سو تیس جانسار آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے مکے کے راستے میں جب ہمارا الا پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے تین روز تک پڑاؤ کیا تو ایک ہمدرد غیر مسلم کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ ابو سفیان اپنے دو ہزار نو سو اٹھتر آدمیوں کے ساتھ مدینے سے چھتیس میل دور اروہا کے مقام پر ٹھہرا ہوا تھا اور یہ لوگ فی الواقع اپنی غلطی کو محسوس کر کے پلٹ آنا چاہتے تھے لیکن یہ سن کر ان کی ہمت ٹوٹ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لشکر لیے ہوئے ان کے تعلق میں چلے آ رہے ہیں اس کاروائی کا صرف یہی فائدہ نہیں ہوا کہ قریش کے بڑھے ہوئے حوصلے پست ہو گئے بلکہ گردو پیش کے دشمنوں کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کی قیادت ایک انتہائی بیدار مغذ اور اول العزم ہستی کر رہی ہے اور مسلمان اس کے اشارے پر کٹ مرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول آل امران دباچا ہاشیا ایک سو پھر جو ہی بنی اسد نے مدینے پر چھاپا مارنے کی تیاریاں شروع کیں حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے مخبروں نے بر وقت آپ کو ان کے ارادوں سے باخبر کر دیا قبل اس کے کہ وہ چڑھ آتے آپ نے حضرت ابو سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر کی قیادت میں ڈیر سو آدمیوں کا ایک لشکر ان کی سرکوبی کے لیے بھیج دیا یہ فوج اچانک ان کے سر پر پہنچ گئی بدہواسی کے عالم میں وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگ نکلے اور ان کا سارا مال و اسباب مسلمانوں کے کے ہاتھ آ گیا۔ اس کے بعد بنی نزیر کی باری آئی جس روز انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وََہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی اور اس کا راز فاش ہوا اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نوٹس دے دیا کہ دس دن کے اندر مدینے سے نکل جاؤ اس کے بعد تم میں سے جو یہاں پایا جائے گا قتل کر دیا جائے گا منافقین مدینہ کے سردار عبداللہ اللہ بن ابئی نے ان کو تڑی دی کہ ڈٹ جاؤ اور مدینہ چھوڑنے سے انکار کر دو میں دو ہزار آدمیوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا بنی قریضہ تمہاری مدد کریں گے اور نجد سے بنی غطفان بھی تمہاری مدد کے لیے آئیں گے ان باتوں میں آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم اپنا علاقہ نہیں چھوڑیں گے آپ سے جو کچھ ہو سکے کر لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس کی میاد ختم ہوتے ہی ان کا محاصرہ کر لیا اور ان کے حامیوں میں سے کسی کی یہ ہمت نہ پڑی کہ مدد کو آتا آخرکار انہوں نے اس شرط پر ہتیار ڈال دیئے کہ ان میں سے ہر تین آدمی ایک اونٹ پر جو کچھ لاد کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں گے اور باقی سب کچھ مدینے ہی میں چھوڑ جائیں گے اس طرح مضافات مدینہ کا وہ پورا محلہ جس میں بنی نزیر رہتے تھے ان کے باغات اور سروسامان سمیت مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا اور اس بد عہد قبیلے کے لوگ خیبر وادی القرا اور شام میں تتر بتر ہو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے بنی غطفان کی طرف توجہ کی جو مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہے تھے آپ چار سو کا لشکر لے کر نکلے اور ذات الرقا کے مقام پر ان کو جالیا۔ اس اچانک حملے نے ان کے حواس باختہ کر دیے اور کسی جنگ کے بغیر وہ اپنے گھر بار اور مال اسباب چھوڑ کر پہاڑوں میں منتشر ہو گئے اس کے بعد شابان چار ہجری میں آپ ابو سفیان کے اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے نکلے جو اس نے عہد سے پلٹتے ہوئے دیا تھا خاتمہ جنگ پر اس نے نبی صلی اللہ علیہ ویہ وسلم اور مسلمانوں کی طرف رخ کر کے اعلان کیا تھا کہ آئندہ سال بدر کے مقام پر ہمارا تمہارا پھر مقابلہ ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ایک صحابی کے ذریعے سے یہ اعلان کرا دیا تھا کہ ٹھیک ہے یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے ہو گئی اس قرارداد کے مطابق طے شدہ وقت پر آپ پندرہ سو اصحاب کو لے کر بدر کے مقام پر پہنچ گئے ادھر سے ابو سفیان دو ہزار کا لشکر لے کر چلا مگر مرحران موجودہ وادی فاطمہ سے آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکا حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے بدر میں آٹھ دن اس کا انتظار کیا اور اس دوران مسلمان تجارت کر کے ایک درہم کے دو درہم کماتے رہے اس واقعے سے وہ دھاک جو عہد میں اکھڑی تھی پہلے سے بھی زیادہ جم گئی اس نے پورے عرب پر یہ بات کھول دی کہ اب تنہا قریش محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے اس کی مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول اعل عمران ہاشیا 124 اس دھاک میں ایک اور واقع نے مزید اضافہ کیا عرب اور شام کی سرحد پر دو مت موجودہ الجوف ایک اہم مقام تھا جہاں سے عراق اور مصر اور شام کے درمیان عرب کے تجارتی قافلے گزرتے تھے اس مقام کے لوگ قافلوں کو تنگ کرتے اور اکثر لوٹ لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم ربیع الاول پانچ ہجری میں ایک ہزار کا لشکر لے کر ان کی تعدیب کے لیے خود تشریف لے گئے وہ آپ کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکے اور بستی چھوڑ کر بھاگ نکلے اس سے پورے شمالی عرب پر اسلام کی ہیبت بیٹھ گئی اور قبائل نے یہ سمجھ لیا کہ مدینے میں جو زبردست طاقت پیدا ہوئی ہے اس کا مقابلہ اب ایک دو قبیلوں کے بس کا کام نہیں ہے قزبائے احزاب یہ حالات تھے جن میں غزوہ احزاب پیش آیا یہ غزوہ دراصل عرب کے بہت سے قبائل کا ایک مشترک حملہ تھا جو مدینے کی اس طاقت کو کچل دینے کے لیے کیا گیا تھا اس کی تحریک بنی نزیر کے ان لیڈروں نے کی تھی جو مدینے سے جلا وطن ہو کر خیبر میں مقیم ہو گئے تھے انہوں نے دورہ کر کے قریش اور غطفان اور حزیل اور دوسرے بہت سے قبائل کو اس بات پر آمادہ کیا کہ سب مل کر بہت بڑی جمیت کے ساتھ مدینے پر ٹوٹ پڑے چنانچہ ان کی کوششوں سے شوال پانچ ہجری میں قبائل عرب کی اتنی بڑی جمعیت اس چھوٹی سی بستی پر حملہ آور ہو گئی جو اس سے پہلے عرب میں کبھی جمع نہ ہوئی تھی اس میں شمال کی طرف سے بنی نزیر اور بنی قینق کے وہ یہودی آئے جو مدینے سے جلا وطن ہو کر خیبر اور وادی القرا میں آباد ہوئے تھے مشرق کی طرف سے غطفان کے قبائل بنو سلیم فرازہ مرہ اشجا سعد اور اسد وغیرہ نے پیش قدمی کی اور جنوب کی طرف سے قریش اپنے حلیفوں کی ایک بھاری جمعیت لے کر آگے بڑھے مجموعی طور پر ان کی تعداد دس ہزار تھی یہ حملہ اگر اچانک ہوتا تو سخت تباہ کن ہوتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بے خبر بیٹھے ہوئے نہ تھے بلکہ آپ کے خبر رسان اور تحریک اسلامی کے ہمدرد اور متاثرین جو تمام قبائل میں موجود تھے آپ کو دشمنوں کی نقل و حرکت سے برابر مطلع کرتے رہتے تھے حاش ایک یہ قوم پرست جتھوں کے مقابلے میں ایک نظریاتی تحریک کی فوقیت کا ایک اہم سبب ہوتا ہے قوم پرست جتھے صرف اپنی قوم کے افراد کی تائید اور حمایت پر ہی انحصار رکھتے ہیں لیکن ایک اصولی اور نظریاتی تحریک اپنی دعوت سے ہر سمت میں بڑھتی ہے اور خود ان جتھوں کے اندر سے اپنے حامی نکال لاتی ہے قبل اس کے کہ یہ جمع غفیر آپ کے شہر پہنچتا آپ نے چھ دن کے اندر مدینے کے شمال غربی رخ پر ایک خندق کھدوا لی اور کوہ سنا کو پشت پر لے کر تین ہزار فوج کے ساتھ خندق کی پناہ میں مدافعت کے لیے تیار ہو گئے مدینے کے جنوب میں باغات اس کثرت سے تھے اور اب بھی ہیں کہ اس جانب سے کوئی حملہ اس پر نہ ہو سکتا تھا مشرق میں ہر رات یعنی لاوے کی چٹانیں ہیں جن پر سے کوئی اجتماعی فوج کشی آسانی کے ساتھ نہیں ہو سکتی یہی کیفیت مغربی جنوبی گوشے کی بھی ہے اس لیے حملہ صرف عہد کے مشرقی اور مغربی گوشوں سے ہو سکتا تھا اور اسی جانب حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے خندق کھدوا کر شہر کو محفوظ کر لیا تھا یہ چیز سرے سے کفار کے جنگی نقشے میں تھی ہی نہیں کہ انہیں مدینے کے باہر خندق سے سابقہ پیش آئے گا کیونکہ اہل عرب اس طریقے دفاع سے نا آشنا تھے ناچار انہیں جاڑے کے زمانے میں ایک طویل محاصرے کے لیے تیار ہونا پڑا جس کے لیے وہ گھروں سے تیار ہو کر نہ آئے تھے اس کے بعد کفار کے لیے صرف ایک ہی تدبیر باقی رہ گئی تھی اور وہ یہ کہ بنی قریضہ کے یہودی قبیلے کو غداری پر آمادہ کریں جو مدینہ طیبہ کے جنوب مشرقی گوشے میں رہتا تھا چونکہ اس قبیلے سے مسلمانوں کا باقاعدہ حلیفانہ معاہدہ تھا جس کی روح سے مدینے پر حملہ ہونے کی صورت میں وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدافعت کرنے کا پابند تھا اس لیے مسلمانوں نے اس طرف سے بے فکر ہو کر اپنے بچے ان گڑھیوں میں بھجوا دیے تھے جو بنی قریضا کی جانب تھیں اور ادھر مدافعت کا کوئی انتظام نہ کیا گیا تھا کفار نے اسلامی دفاع کے اس کمزور پہلو کو بھانپ لیا ان کی طرف سے بنی نزیر کا یہودی سردار ہوئی بن اختب بنی قوریزہ کے پاس بھیجا گیا تاکہ انہیں معاہدہ توڑ کر جنگ میں شامل ہونے پر آمادہ کرے ابتدان انہوں نے اس سے انکار کیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارا محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سے معاہدہ ہے اور آج تک کبھی ہمیں ان سے کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی ہے لیکن جب ابن اختب نے ان سے کہا کہ دیکھو میں اس وقت عرب کی متحدہ طاقت اس شخص پر چڑھا لایا ہوں یہ اسے ختم کر دینے کا نادر موقع ہے اس کو تم نے اگر کھو دیا تو پھر دوسرا کوئی موقع نہ ملے گا تو یہودی ذہن کی اسلام دشمنی اخلاق کے پاس و لحاظ پر غالب آ گئی اور بنی قریضہ عہد توڑنے پر آمادہ ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم اس معاملے سے بھی بے خبر نہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کو بر وقت اس کی اطلاع مل گئی اور آپ نے فوراً انصار کے سرداروں سعد بن عبادہ، سعد بن معذ عبداللہ بن روا اور خواد بن جبیر کو ان کے پاس تحقیق حال اور فہمائش کے لیے بھیجا چلتے وقت آپ نے ان کو ہدایت فرمائی کہ اگر بنی قریضہ عہد پر قائم رہیں تو آ کر سارے لشکر کے سامنے الل اعلان یہ خبر سنا دینا لیکن اگر وہ نقض عہد پر مصر ہوں تو صرف مجھ کو اشارتا اس کی اطلاع دے دینا تاکہ عام مسلمان یہ بات سن کر پست ہمت نہ ہو جائیں یہ حضرات وہاں پہنچے تو بنی قریضہ کو پوری خباصت پر آمادہ پایا اور انہوں نے برملہ ان سے کہہ دیا کہ ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں ہے اس جواب کو سن کر وہ لشکر اسلام میں واپس آئے اور اشارتن حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سے عرض کر دیا کہ قبیلہ اصل اور قارہ نے رجی کے مقام پر مبلغین اسلام کے وف سے جو غداری کی تھی وہی کچھ اب بنی قریضا کر رہے ہیں یہ خبر بہت جلدی مدینہ کے مسلمانوں میں پھیل گئی اور ان کے اندر اس سے سخت استراب پیدا ہو گیا کیونکہ اب وہ دونوں طرف سے گھیرے میں آ گئے تھے اور ان کے شہر کا وہ حصہ خطرے میں پڑ گیا تھا جدھر دفاع کا بھی کوئی انتظام نہ تھا اور سب کے بال بچے بھی اسی جانب تھے اس پر منافقین کی سرگرمیاں اور تیز ہو گئیں اور انہوں نے اہل ایمان کے حوصلے پست کرنے کے لیے طرح طرح کے نفسیاتی حملے شروع کر دیے کسی نے کہا کہ ہم سے وعدے تو قیسر و کسرا کے ملک فتح ہو جانے کے کیے جا رہے تھے اور حال یہ ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے کسی نے یہ کہہ کر خندق کے محاذ سے رخصت مانگی کہ اب تو ہمارے گھر ہی خطرے میں پڑ گئے ہیں ہمیں جا کر ان کی حفاظت کرنی ہے کسی نے یہاں تک خفیہ پروپگینڈا شروع کر دیا کہ حملہ آوروں سے اپنا معاملہ درست کر لو اور محمد کو ان کے حوالے کر دو یہ ایسی شدید آزمائش کا وقت تھا جس میں ہر اس شخص کا پردہ فاش ہو گیا جس کے دل میں ذرا برابر بھی نفاق موجود تھا صرف صادق اور مخلص اہل ایمان ہی تھے جو اس کڑے وقت میں بھی فدا کاری کے عزم پر ثابت قدم رہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نازک موقع پر بنی غدفان سے صلح کی بات چیت شروع کی اور ان کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ مدینے کے پھلوں کی پیداوار کا ایک تہائی حصہ لے کر واپس چلے جائیں لیکن جب انصار کے سرداروں سات بن عبادہ اور سات بن معاذ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شرائطِ صلح کے متعلق مشورہ طلب کیا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی خواہش ہے کہ ہم ایسا کریں یا یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمارے لیے اسے قبول کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے یا آپ صرف ہمیں بچانے کے لیے یہ تجویز فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے جواب دیا میں صرف تم لوگوں کو بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سارا عرب متحد ہو کر تم پر پل پڑا ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کو ایک دوسرے سے توڑ دوں اس پر دونوں سرداران نے بل اتفاق کہا کہ اگر آپ ہماری خاطر یہ معاہدہ کر رہے ہیں تو اسے ختم کر دیجئے یہ قبیلے ہم سے اس وقت بھی ایک جتہ خراج کے طور پر کبھی نہ لے سکے تھے جب ہم مشرک تھے اور اب تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا شرف ہمیں حاصل ہے کیا اب یہ ہم سے خراج لیں گے ہمارے اور ان کے درمیان اب صرف تلوار ہے یہاں تک کہ اللہ ہمارا اور ان کا فیصلہ کر دے یہ کہہ کر انہوں نے معاہدے کے اس مسودے کو چاک کر دیا جس پر ابھی فریقین کے دستخط نہ ہوئے تھے اسی دوران میں قبیلہ غد کی شاخ اشجا کے ایک صاحب نعیم بن مسعد مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابھی تک کسی کو بھی میرے قبول اسلام کا علم نہیں ہے آپ مجھ سے اس وقت جو خدمت لینا چاہیں میں اسے انجام دے سکتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ ویہ وسلم نے فرمایا تم جا کر دشمنوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوئی تدبیر کرو ہاشیا ایک اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وََہ وسلم نے فرمایا تھا جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے چنانچے وہ پہلے بنی قوریزہ کے پاس گئے جن سے ان کا بہت میل جول تھا اور ان سے کہا کہ قریش اور غطفان تو محاصرے سے تنگ آ کر واپس بھی جا سکتے ہیں ان کا کچھ نہ بگڑے گا مگر تمہیں مسلمانوں کے ساتھ اسی جگہ رہنا ہے وہ لوگ اگر چلے گئے تو تمہارا کیا بنے گا میری رائے یہ ہے کہ تم اس وقت تک جنگ میں حصہ نہ لو جب تک ان باہر سے آئے ہوئے قبائل کے چند نمایاں آدمی تمہارے پاس یرغمال کے طور پر نہ بھیج دیے جائیں یہ بات بنی قریضا کے دل میں اتر گئی اور انہوں نے متحدہ محاذ کے قبائل سے یرغمال طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا پھر یہ صاحب قریش اور غطفان کے سرداروں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بنی قریضہ کچھ ڈھیلے پڑتے نظر آ رہے ہیں بعید نہیں کہ وہ تم سے یرغمال کے طور پر کچھ آدمی مانگیں اور انہیں محمد کے حوالے کر کے اپنا معاملہ صاف کر لیں اس لیے ذرا ان کے ساتھ ہوشیاری سے معاملہ کرنا اس سے متحدہ محاذ کے لیڈر بنی قریضہ کی طرف سے کھٹک گئے اور انہوں نے قرضی سرداروں کو پیغام بھیجا کہ اس طویل محاصرے سے اب ہم تنگ آ گئے ہیں اب ایک فیصلہ کن لڑائی ہو جانی چاہیے کل تم ادھر سے حملہ کرو اور ہم ادھر سے یکبارگی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں بنی قریضہ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ آپ لوگ جب تک اپنے چند نمایاں آدمی یرغمال کے طور پر ہمارے حوالے نہ کر دیں ہم جنگ کا خطرہ مول نہیں لے سکتے اس جواب سے متحدہ محاذ کے لیڈروں کو یقین آ گیا کہ نئیم کی بات سچی تھی انہوں نے یرغمال دینے سے انکار کر دیا اور اس سے بنی قریضہ نے سمجھ لیا کہ نئیم نے ہم کو ٹھیک مشورہ دیا تھا اس طرح یہ جنگی چال بہت کامیاب رہی اور اس نے دشمنوں کے کیمپ میں پھوٹ ڈال دی اب محاصرہ پچیس دن سے زیادہ طویل ہو چکا تھا سردی کا زمانہ تھا اتنے بڑے لشکر کے لیے پانی اور غذا اور چارے کی فراہمی بھی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی تھی اور پھوٹ پڑ جانے سے بھی محاصرین کے حوصلے پست ہو چکے تھے اس حالت میں یکا یک ایک رات سخت آندھی آئی جس میں سردی اور کڑک اور چمک تھی اور اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجھائی دیتا تھا آندھی کے زور سے دشمنوں کے خیمے الٹ گئے اور ان کے اندر شدید افراتفری برپا ہو گئی قدرت خداوندی کا یہ کاری وار وہ سہ نہ سکے راتوں رات ہر ایک نے اپنے گھر کی راہ لی اور صبح جب مسلمان اٹھے تو میدان میں ایک دشمن بھی موجود نہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان کو دشمنوں سے خالی دیکھ کر فوراً ارشاد فرمایا اب قریش کے لوگ تم پر کبھی چڑھائی نہ کر سکیں گے اب تم ان پر چڑھائی کرو گے یہ حالات کا بالکل صحیح اندازہ تھا قریش ہی نہیں سارے دشمن قبائل متحد ہو کر اسلام کے خلاف اپنا آخری داؤں چل چکے تھے اس میں ہار جانے کے بعد اب ان میں یہ ہمت ہی باقی نہ رہی تھی کہ مدینے پر حملہ آور ہونے کی جرت کر سکتے اب حملے کی قوت دشمنوں سے مسلمانوں کی طرف منتقل ہو چکی تھی غزوہ بنی قریضا خندق سے پلٹ کر جب حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم گھر پہنچے تو زہر کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حکم سنایا کہ ابھی ہتھیار نہ کھولے جائیں بنی قریضہ کا معاملہ باقی ہے ان سے بھی اسی وقت نمٹ لینا چاہیے یہ حکم پاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فوراً اعلان فرمایا کہ جو کوئی سما اوتاد پر قائم ہو وہ عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک دیار بنی قریضہ پر نہ پہنچ جائے اس اعلان کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی تعالى کو ایک دستے کے ساتھ مقدمات الجیش کے طور پر بنى کی طرف روانہ کر دیا وہ جب وہاں پہنچے تو یہودیوں نے کوٹھوں پر چڑھ کر نبی صل اللہ علہ وسلم اور مسلمانوں پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی لیکن بد زبانی ان کو اس جرم عظیم کے خمیازے سے کیسے بچا سکتی تھی کہ انہوں نے این لڑائی کے وقت معاہدہ توڑ ڈالا اور حملہ آوروں سے مل کر مدینے کی پوری آبادی کو ہلاکت کے خطرے میں مبتلا کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے دستے کو دیکھ کر وہ سمجھے تھے کہ یہ محض دھمکانے آئے ہیں لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی قیادت میں پورا اسلامی لشکر وہاں پہنچ گیا اور ان کی بستی کا محاصرہ کر لیا گیا تو ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے محاصرے کی شدت کو وہ دو تین ہفتوں سے زیادہ برداشت نہ کر سکے اور آخر کار انہوں نے اس شرط پر اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی انہوں ان کے حق میں جو فیصلہ بھی کر دیں گے اسے فریقین مان لیں گے انہوں نے حضرت سعد کو اس امید پر حکم بنایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں اوس اور بنی قریضہ کے درمیان جو حلیفانہ تعلقات مدتوں سے چلے آ رہے تھے وہ ان کا لحاظ کریں گے اور انہیں بھی اسی طرح مدینے سے نکل جانے دیں گے جس طرح پہلے بنی قینق اور بنی نزیر کو نکل جانے دیا گیا تھا خود قبیلہ اوس کے لوگ بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالی انہوں سے تقاضا کر رہے تھے کہ اپنے حلیفوں کے ساتھ نرمی برتیں۔ لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالی انہوں ابھی ابھی دیکھ چکے تھے کہ پہلے جن دو یہودی قبیلوں کو مدینے سے نکل جانے کا موقع دیا گیا تھا وہ کس طرح سارے گرد و پیش کے قبائل کو بھڑکا کر مدینے پر دس بارہ ہزار کا لشکر چڑھا لائے تھے اور یہ معاملہ بھی ان کے سامنے تھا کہ اس آخری یہودی قبیلے نے عن بیرونی حملے کے موقع پر بد احتی کر کے اہل مدینہ کو تباہ کر دینے کا کیا سامان کیا تھا اس لیے انہوں نے فیصلہ دیا کہ بنی قریضہ کے تمام مرد قتل کر دیے جائیں عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کی تمام املاک مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائیں اس فیصلے پر عمل کیا گیا اور بنی قریضہ کی گڑھیوں میں مسلمان داخل ہوئے تو انہیں پتا چلا کہ جنگ احزاب میں حصہ لینے کے لیے ان غداروں نے پندرہ سو تلواریں تین سو زرہیں دو ہزار نیزے اور پندرہ سو ڈھالیں فراہم کی تھیں اگر اللہ کی تائید مسلمانوں کے شامل حال نہ ہوتی تو یہ سارا جنگی سامان عن اس وقت مدینے پر عقب سے حملہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا جبکہ مشرقین یکبارگی خندق پار کر کے ٹوٹ پڑنے کی تیاریاں کر رہے تھے اس انکشاف کے بعد تو اس امر میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی انہوں نے ان لوگوں کے معاملے میں جو فیصلہ دیا وہ بالکل حق تھا معاشرتی اصلاحات جنگِ عہد اور جنگِ احزاب کے درمیان دو سال کا یہ زمانہ اگرچہ ایسے ہنگاموں کا زمانہ تھا جس کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وََہ وسلم کے اصحاب کو ایک دن کے لیے بھی امن اور اطمینان نصیب نہ ہوا لیکن اس پوری مدت میں نئے مسلم معاشرے کی تعمیر اور ہر پہلو میں زندگی کی اصلاح کا کام برابر جاری رہا یہی زمانہ تھا جس میں مسلمانوں کے قوانین نکاح اور طلاق قریب قریب مکمل ہو گئے وراثت کا قانون بنا شراب اور جوے کو حرام کیا گیا اور معیشت اور معاشرت کے دوسرے بہت سے پہلوؤں میں نئے ضابطے نافذ کیے گئے اس سلسلے کا ایک اہم مسئلہ جو اصلاح کا تقاضا کر رہا تھا تبنیت یعنی گود لینے یا بیٹا بنانے کا مسئلہ تھا عرب کے لوگ جس بچے کو متنبہ بنا لیتے تھے وہ بالکل ان کی حقیقی اولاد کی طرح سمجھا جاتا تھا وراثت ملتی تھی اس سے منہ بولی ماں اور منہ بولی بہنیں وہی معاملہ رکھتی تھیں جو حقیقی بیٹے اور بھائی سے رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ منہ بولے باپ کی بیٹیوں کا اور اس باپ کے مر جانے کے بعد اس کی بیوہ کا نکاح اسی طرح ناجائز سمجھا جاتا تھا جس طرح سگی بہن اور حقیقی ماں کے ساتھ کسی کا نکاح حرام ہوتا ہے اور یہی معاملہ اس صورت میں بھی کیا جاتا تھا جب منہ بولا بیٹا مر جائے یا اپنی بیوی کو طلاق دے دے منہ بولے باپ کے لیے وہ عورت سگی بہو کی طرح سمجھی جاتی تھی یہ رسم قدم قدم پر نکاح اور طلاق اور وراثت کے ان قوانین سے ٹکراتی تھی جو اللہ تعالی نے سورہ بقرہ اور سورہ نسا میں مقرر فرمائے تھے ان کی روح سے جو لوگ حقیقت میں وراثت کے حقدار تھے یہ رسم ان کا حق مار کر ایک ایسے شخص کو دلواتی تھی جو سرے سے کوئی حق نہ رکھتا تھا ان کی روح سے جن عورتوں اور مردوں کے درمیان رشتہ نکاح حلال تھا یہ رسم ان کے باہمی نکاح کو حرام کرتی تھی اور سب سے زیادہ یہ کہ اسلامی قانون جن بد اخلاقیوں کا باب کرنا چاہتا تھا یہ رسم ان کے پھیلنے میں مددگار تھی کیونکہ رسم کے طور پر منہ بولے رشتے میں خواہ کتنا ہی تقدس پیدا کر دیا جائے بہرحال منہ بولی ماں منہ بولی بہن منہ بولی بیٹی حقیقی ماں بہن اور بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتی ان مصنوعی رشتوں کے رسمی تقدس پر بھروسہ کر کے مردوں اور عورتوں کے درمیان جب حقیقی رشتہ داروں کا سا اختلاط ہو تو وہ برے نتائج پیدا کیے بغیر نہیں رہ سکتا ان وجوہ سے اسلامی قانون نکاح اور طلاق قانون وراثت اور قانون حرمت زنا کا یہ تقاضا تھا کہ متنبہ کو حقیقی اولاد کی طرح سمجھنے کے تخیل کا قطعی استیصال کر دیا جائے لیکن یہ تخیل محض ایک قانونی حکم کے طور پر اتنی سی بات کہہ دینے سے ختم نہیں ہو سکتا تھا کہ منہ بولا رشتہ کوئی حقیقی رشتہ نہیں ہے صدیوں کے جمے ہوئے تعصبات اور اوہام محض اقوال سے نہیں بدل جاتے حکمن لوگ اس بات کو مان بھی لیتے کہ یہ رشتے حقیقی رشتے نہیں ہیں پھر بھی منہ بولی ماں اور منہ بولے بیٹے کے درمیان منہ بولے بھائی اور بہن کے درمیان منہ بولے باپ اور بیٹی کے درمیان منہ بولے خسر اور بہو کے درمیان نکاح کو لوگ مکروح ہی سمجھتے رہتے نیز ان کے درمیان اختلاط بھی کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا اس لیے ناگزیر تھا کہ یہ رسم املاً توڑ دی جائے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََہ وسلم ب نفیس اس کو توڑیں کیونکہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ صہى وسلم نے خود کیا ہو اور اللہ کے حکم سے کیا ہو اس کے متعلق کسی مسلمان کے ذہن میں کراہت کا تصور باقی نہ رہ سکتا تھا اسی بنا پر جنگ احزاب سے کچھ پہلے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے اشارہ کیا گیا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے زید بن ہارسہ رضی اللہ تعالی انہوں کی متعلقہ بیوی سے خود نکاح کر لیں اور اس حکم کی تعمیل آپ نے محاصرہ بنی قریضہ کے زمانے میں فرمائی غالباً تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ عدت ختم ہونے کا انتظار تھا اور اسی دوران میں جنگی مصروفیات پیش آ گئی تھیں نکاح زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر پروپگینڈے کا طوفان یہ کام ہونا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پروپگینڈے کا ایک طوفان یک لخت اٹھ کھڑا ہوا مشرقین اور منافقین اور یہود سب آپ کی پے در پے کامیابیوں سے جلے بیٹھے تھے عہد کے بعد احزاب اور بنی قریضہ تک دو سال کی مدت میں جس طرح وہ زک پر زک اٹھاتے چلے گئے تھے اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں آگ لگی ہوئی تھی وہ اس بات سے بھی مایوس ہو چکے تھے کہ اب وہ کھلے میدان میں لڑ کر کبھی آپ کو زیر کر سکیں گے اس لیے انہوں نے اس نکاح کے معاملے کو اپنے لیے ایک خدا داد موقع سمجھا اور خیال کیا کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی اس اخلاقی برتری کو ختم کر سکیں گے جو ان کی طاقت اور ان کی کامیابیوں کا اصل راز ہے چنانچہ یہ افسانے تراشے گئے کہ معاذ اللہ محمد بہو کو دیکھ کر عاشق ہو گئے تھے بیٹے کو اس تعلق خاطر کا علم ہو گیا اس نے بیوی کو طلاق دے دی اور باپ نے اس کے بعد بہو سے بیاہ رچا لیا حالانکہ یہ بات سریہ لغ تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی پھپی ذات بہن تھیں بچپن سے جوانی تک ان کی ساری عمر آپ کے سامنے گزری تھی کسی وقت ان کو دیکھ کر عاشق ہو جانے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا تھا پھر آپ نے خود اسرار کر کے حضرت زید رضی اللہ تعالی انہوں سے ان کا نکاح کرایا تھا ان کا سارا خاندان اس پر راضی نہ تھا کہ قریش کے اتنے اونچے گھرانے کی لڑکی ایک آزاد کردہ غلام سے بیا جائے خود حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس رشتے سے ناخوش تھیں مگر حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے حکم سے سب مجبور ہو گئے اور حضرت زید رضی اللہ تعالی انہوں کے ساتھ ان کی شادی کر کے عرب میں اس امر کی پہلی مثال پیش کر دی گئی کہ اسلام ایک آزاد کردہ غلام کو اٹھا کر شرفائے قریش کے برابر لے آیا ہے اگر فی الواقع حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا کوئی میلان حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب ہوتا تو زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی آپ خود ان سے نکاح کر سکتے تھے لیکن بے حیا مخالفین نے ان سارے حقائق کے موجود ہوتے یہ عشق کے افسانے تصنیف کیے خوب نمک مرچ لگا لگا کر ان کو پھیلایا اور اس پراپیگینڈے کا سور اس زور سے پھونکا کہ خود مسلمانوں کے اندر بھی ان کی گھڑی ہوئی روایات پھیل گئیں پردے کے ابتدائی احکام یہ بات کہ دشمنوں کے تصنیف کیے ہوئے یہ افسانے مسلمانوں کی زبانوں پر چڑھنے سے بھی نہ رکے اس امر کی کھلی ہوئی علامت تھی کہ معاشرے میں شہوانیت کا عنصر حد اعتدال سے بڑھا ہوا تھا یہ خرابی اگر موجود نہ ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ ذہن ایسی پاک ہستی کے متعلق ایسے بے سروپا اور اس قدر گھناؤنے افسانوں کی طرف ادنا التفات بھی کرتے کجا کہ زبانیں ان کو دوہرانے لگتی یہ ٹھیک موقع تھا جب کہ اسلامی معاشرے میں ان اصلاحی احکام کے نفاذ کی ابتدا کی گئی جو حجاب یعنی پردے کے عنوان سے بیان کیے جاتے ہیں ان اصلاحات کا آغاز اس صورت سے کیا گیا اور ان کی تکمیل ایک سال بعد سورہ نور میں کی گئی جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان کا فتنہ کھڑا ہوا مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر سورہ نور دیباچہ حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی خانگی زندگی کے معاملات اس زمانے میں دو مسئلے اور بھی توجہ طلب تھے اگرچہ بظاہر ان کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی خانگی زندگی سے تھا مگر جو ذات اپنی جان خدا کے دین کو پروان چڑھانے کے لیے کھپا رہی تھی اور ہمتن اس کار عظیم میں منہمک تھی اس کے لیے خانگی زندگی کا سکون فراہم کرنا اور اس کو پریشانیوں سے بچانا اور اس کو لوگوں کے شکوک و شبہات سے محفوظ رکھنا بھی خود دین ہی کے مفاد کے لیے ضروری تھا اس لیے اللہ تعالی نے سرکاری طور پر ان دونوں مسلوں کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا پہلا مسئلہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اس وقت مالی حیثیت سے انتہائی تنگ حال تھے ابتدائی چار سال تک تو آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا کوئی ذریعہ آمدنی تھا ہی نہیں چار ہجری میں بنی نزیر کی جلا وطنی کے بعد ان کی متروکہ زمینوں کا ایک حصہ اللہ تعالی کے حکم سے آپ کی ضروریات کے لیے مخصوص کر دیا گیا مگر وہ آپ کے کنبے کے لیے کافی نہ تھا ادھر منصب رسالت کے فرائض اتنے بھاری تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے جسم اور دل و دماغ کی ساری طاقتیں اور آپ کے اوقات کا ایک ایک لمحہ سونتے ڈال رہے تھے اور آپ اپنی معاش کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی فکر یا کوشش نہ کر سکتے تھے ان حالات میں جب آپ کی ازواج متحرات خرچ کی تنگی کے باعث آپ کے سکون تباہ میں خلل انداز ہوتی تھیں تو اس سے آپ کے ذہن پر دوہرا بار پڑ جاتا تھا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے آپ کی چار بیویاں موجود تھیں حضرت سودا حضرت عائشہ حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ ام المومومومومومومومومنین حضرت زینب آپ کی پانچویں بیوی تھیں اس پر مخالفین نے یہ اعتراض اٹھایا اور مسلمانوں کے دلوں میں بھی اس سے شبہات ابھرنے لگے کہ دوسروں کے لیے تو بیک وقت چار سے زائد بیویاں رکھنا ممنوع ٹھہرا دیا گیا ہے مگر خود نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے یہ پانچویں بیوی کیسے کر لی موضوع اور مباحث یہ مسائل تھے جو سورہ احزاب کے نزول کے زمانے میں پیش آئے تھے اور انہی پر اس صورت میں کلام فرمایا گیا ہے اس کے مضامین پر غور کرنے اور پس منظر کو نگاہ میں رکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری سورت ایک خطبہ نہیں ہے جو بیک وقت نازل ہوا ہو بلکہ یہ متعدد احکام فرامین اور خطبات پر مشتمل ہے جو اس زمانے کے اہم واقعات کے سلسلے میں یکے بعد دیگرے نازل ہوئے اور پھر یکجا جمع کر کے ایک صورت کی شکل میں مرتب کر دیے گئے اس کے حسب ذیل اجزا صاف طور پر ممیز نظر آتے ہیں ایک پہلا رکو غزوہ احزاب سے کچھ پہلے کا نازل شدہ معلوم ہوتا ہے تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو اس رکو کو پڑھتے ہوئے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نزول کے وقت حضرت زید حضرت زینب کو طلاق دے چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ضرورت کو محسوس فرما رہے تھے کہ متنبا کے بارے میں جاہلیت کے تصورات اور اوہام اور رسوم کو مٹایا جائے اور آپ کو یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ منہ بولے رشتوں کے معاملے میں محض جذباتی بنیادوں پر جس قسم کے نازک اور گہرے تصورات رکھتے ہیں وہ اس وقت تک ہرگز نہ مٹ سکیں گے جب تک آپ خود آگے بڑھ کر اس رسم کو نہ توڑ دیں لیکن اس کے ساتھ ہی آپ اس بنا پر سخت متردد تھے اور قدم بڑھاتے ہوئے ہچکچا رہے تھے کہ اگر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی انہوں کی متعلقہ بیوی سے نگاہ کیا تو اسلام کے خلاف ہنگامہ اٹھانے کے لیے منافقین اور یہود اور مشرقین کو جو پہلے ہی بھرے بیٹھے ہیں ایک زبردست شوشا ہاتھ آ جائے گا اس موقع پر رکو اول کی آیات نازل ہوئیں دو رکو دوم اور سوم میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریضہ پر تبصرہ فرمایا گیا ہے یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ یہ دونوں رکو ان لڑائیوں کے بعد نازل ہوئے ہیں تین چوتھے رکو کے آغاز سے آیت 35 تک کی تقریر دو مضامین پر مشتمل ہے پہلے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی ازواج کو جو اس تنگی اور اسرت کے زمانے میں بے صبر ہو رہی تھی اللہ تعالی نے نوٹس دیا ہے کہ دنیا اور اس کی زینت اور خدا اور رسول اور آخرت میں سے کسی ایک کو انتخاب کر لو اگر تمہیں پہلی چیز مطلوب ہے تو صاف کہہ دو تمہیں ایک دن کے لیے بھی اس تنگی میں مبتلا نہ رکھا جائے گا بلکہ بخوشی رخصت کر دیا جائے گا اور اگر دوسری چیز پسند ہے تو صبر کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دو. دوسرے حصے میں اس معاشرتی اصلاح کی طرف پہلا قدم اٹھایا گیا جس کی ضرورت اسلام کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ذہن اب خود محسوس کرنے لگے تھے اس سلسلے میں اصلاح کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے گھر سے کرتے ہوئے ازواج متحرات کو حکم دیا گیا کہ تبرج جاہلیت سے پرہیز کریں وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھیں اور غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں سخت احتیاط ملحوظ رکھیں یہ پردے کے احکام کا آغاز تھا چار آیت 36 سے 48 تک کا مضمون حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے نکاح کے سلسلے میں ہے اس میں ان تمام اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو مخالفین کی طرف سے اس نکاح پر کیے جا رہے تھے ان تمام شبہات کو رفع کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا مرتبہ اور مقام کیا ہے اور خود حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو کفار و منافقین کے جھوٹے پراپیگینڈے پر صبر کی تلقین فرمائی گئی ہے پانچ آیت انچاس میں طلاق کے قانون کی ایک دفعہ بیان ہوئی ہے یہ ایک منفرد آیت ہے جو غالباً انہی واقعات کے سلسلے میں کسی موقع پر نازل ہوئی تھی آیت پچاس سے 52 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نکاح کا خاص ضابطہ بیان کیا گیا ہے اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان متعدد پابندیوں سے مستثنا ہیں جو اس زندگی کے معاملے میں عام مسلمانوں پر عائد کی گئی ہیں ساتھ آیت ترپن سے پچپن میں معاشرتی اصلاح کا دوسرا قدم اٹھایا گیا یہ حزب ذیل احکام پر مشتمل ہے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے گھروں میں غیر مردوں کی آمد و رفت پر پابندی ملاقات اور دعوت کا ضابطہ ازواج متحرات کے بارے میں یہ قانون کہ گھروں میں صرف ان کے قریبی رشتہ دار آ سکتے ہیں باقی رہے غیر مرد تو انہیں اگر کوئی بات کہنی ہو یا کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے کہیں یا مانگیں نبی صلی اللہ علیہ وَََََََََہ وسلم کی ازواج کے بارے میں یہ حکم کہ وہ مسلمانوں کے لیے ماں کی طرح حرام ہیں اور حضور صلی اللہ صحل علیہ وسلم علیہ کے بعد بھی ان میں سے کسی کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا آٹھ آئے چھپن اور ستاون میں ان چہمگوئیوں پر سخت تنبیح کی گئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے نکاح اور آپ کی خانگی زندگی پر کی جا رہی تھی اور اہل ایمان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دشمنوں کی اس ایب چینی سے اپنے دامن بچائیں اور اپنے نبی پر درود بھیجیں نیز یہ تلقین بھی کی گئی ہے کہ نبی تو درکنار اہل ایمان کو تو عام مسلمانوں پر بھی توہمتیں لگانے اور الزامات عائد کرنے سے کلی اجتناب کرنا چاہیے نو آیت انسٹھ میں معاشرتی اصلاح کا تیسرا قدم اٹھایا گیا ہے اس میں تمام مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ جب گھروں سے باہر نکلے تو چادروں سے اپنے آپ کو ڈھانک کر اور گھونگٹ ڈال کر نکلیں اس کے بعد آخری سورت تک افواہ بازی کی اس مہم پر سخت زجر و توبیق کی گئی ہے جو منافقین اور سفحا نے اس وقت برپا کر رکھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے اے نبی اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے واتبع ما إليك من ربك ان اللہ كان بما پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اللہ پر توقل کرو اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهُ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 واللہ يقول الحق يهد اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو زہار سے مراد ہے بیوی کو ماں سے تشویش دینا تمہاری ماں بنا دیا ہے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 لی لآبائهم هو أقسط عند فلم فإن لم تعلموا ف عوانکم في ام ومواليكم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 ان النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم والاول الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا کیا نظ کف مسپور بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں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 اب موسم اور اے نبی یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے تم سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسا اور عیسی ابن مریم سے بھی سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو یہ بات یاد دلاتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم سے بھی اللہ تعالی ایک پختہ عہد لے چکا ہے جس کی آپ کو سختی کے ساتھ پابندی کرنی چاہیے اوپر سے جو سلسلہ کلام چلا آ رہا ہے اس پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ عہد ہے کہ پیغمبر اللہ تعالی کے ہر حکم کی خود اطاعت کرے گا اور دوسروں سے کرائے گا اللہ کی باتوں کو بے کم و کاست پہنچائے گا اور انہیں عملاً نافذ کرنے کی سعی اور جوہد میں کوئی دریغ نہ کرے گا قرآن مجید میں اس عہد کا ذکر متعدد مقامات پر کیا گیا ہے مثلاً البقرہ آیت 83 آل عمران آیت 187 المائدہ آیت 7 الراف آیات ایک اور 171 سو آیت 13.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 من علئی کم اج کم جنو دل جنو دوں متا ملون بس اے لوگ جو ایمان لائے ہو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 اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے وَإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر بالله جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئی کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے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 مکامل کم فرجری ان فرار جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یسرب کے لوگوں تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے پلٹ جاؤ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے دراصل وہ محاذے جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ من اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وما تَلَبَّسُوا بِهَا اِلَّا يَسِيرًا اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی ہوتا. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارِ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولَا ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی من الموت أو القتل لا إلا قليلا اے نبی ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا مل سوئم کم اراد رحم ولا جم دون ولی نسوئی رن سے کہو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 اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو اشت کم الم یو بورئی کا تدور أعينهم تدور لگیو شن ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں خطرے کا وقت آ جائے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 یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهِ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا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 ولمما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا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 فمنهم من نحبه ومنهم من ينتظر وما ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما یہ سب کچھ اس لیے ہوا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 وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًا اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ اگلی کتاب میں فری قو تفریق پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا یعنی بنی قوریزا کے یہود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 نبی ازوا جی کن کن تم ن تری و زینت فتال فتح نہ امت کن نہ کن نہ سوا جمیل اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں یہ آیت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے ہاں فاقوں پر فاقے گزر رہے تھے اور ازواج متاہرات سخت پریشان تھیں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 ان نبیم کم نبی فہشی اوقا نز علی کا سیر نبی کی بیویوں تم میں سے جو کسی سری فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی دوہرا عذاب دیا جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ازواج متحرات سے معاذ اللہ کسی فہش حرکت کا اندیشہ تھا بلکہ ان کو یہ احساس دلانا مقصود تھا کہ تم ساری امت کی مائیں ہو اس لیے اپنے مرتبے سے گرا ہوا کوئی کام نہ کرنا اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے جز بائس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے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 اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا دیں گے اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے نساء النبی من النساء اِن اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے بلکہ صاف سیدھی بات کرو کرن کی بوتی کل تب جل جہلی اول فل فلک وقم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجَسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کسی سجدھج نہ دکھاتی پھرو نماز قائم کرو زکاة دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہلِ بیتِ نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے وَاذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِ كُنَّ اللہ آیاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَقِيفًا یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے یعنی مخفی سے مخفی بات تک کو جاننے والا نل مسمینس می نل چیلینل کا سبری وس ویلخا شی یال شیاتیت سدی قین ول مت والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرتا واجرا عظيما بالیقین جو مرد اور جو عورت مسلم ہیں مومن ہیں مطیع فرمان ہیں راست باز ہیں صابر ہیں اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں صدقہ دینے والے ہیں روزہ رکھنے والے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا عجر مہیا کر رکھا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا امراً ان یکون لهم الخیرہ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالاً مبیناً کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سریح گمراہی میں پڑ گیا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهِ ان کا سوجک و پیل وی فی وتخشى الناس می احق ان تخشاه جیلو نرل مین ہرج لکھو نرل می نرجوں فی ازی ادم ادو مین وکان امر اللہ مفعولا اے نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر اس شخص سے مراد ہیں حضرت زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور آپ کے منہ بولے بیٹے تھے اور ان کی بیوی سے مراد ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہن تھیں اور آپ نے ان کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا تھا مگر دونوں کا نباہ نہیں ہو رہا تھا اور حضرت زید ان کو طلاق دینے پر آمادہ ہو رہے تھے اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو یعنی اللہ کی مرضی یہ تھی کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم خود ان سے نکاح کر کے عرب کی اس قدیم رسم کو توڑ دیں جس کی روح سے منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اس اندیشے سے کہ اس پر اہل عرب سخت نکتہ چینیا کریں گے اس آزمائش میں پڑھنے سے بچنا چاہتے تھے اسی لیے آپ نے کوشش فرمائی کہ زید اپنی بیوی کو طلاق نہ دے پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا یعنی طلاق دینے کی خواہش جو وہ رکھتے تھے اسے انہوں نے پورا کر دیا اور اپنی متعلقہ بیوی سے ان کا کوئی رشتہ باقی نہ رہا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 اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ الّذین یبلغون رسالات اللہ ويخشونه ولا یخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں۔ اور اسی سے ڈرتے ہیں اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور محاسبہ کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولا كن رسول الله ولا كن رسول الله وخاتما نبی وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لوگو محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اس ایک فکرے میں ان تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دی گئی ہے جو مخالفین نبی صلی اللہ علیہ وََََََََََََََ وسلم کے اس نکاح پر کر رہے تھے ان کا اولین اعتراض یہ تھا کہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کیا ہے اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے یعنی وہ بیٹا تھا کب کہ اس کی متعلقہ سے نکاح حرام ہوتا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے تب بھی اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کر لینا کچھ ضروری تو نہ تھا اس کے جواب میں فرمایا گیا مگر وہ اللہ کے رسول ہیں یعنی رسول کی حیثیت سے ان پر یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ جس حلال چیز کو تمہاری رسموں نے خواہ مخواہ حرام کر رکھا ہے اس کے بارے میں تمام تعصبات کا خاتمہ کر دیں اور اس کی حلت کے معاملے میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہ رہنے دیں پھر مزید تاکید کے لیے فرمایا اور وہ خاتم النبیین ہیں یعنی ان کے بعد کوئی رسول تو درکنار کوئی نبی تک آنے والا نہیں ہے کہ اگر قانون اور معاشرے کی کوئی اصلاح ان کے زمانے میں نافذ ہونے سے رہ جائے تو بعد کا آنے والا نبی یہ کسر پوری کر دے لہذا یہ اور بھی ضروری ہو گیا تھا کہ اس رسم جاہلیت کا خاتمہ وہ خود ہی کر کے جائیں اس کے بعد مزید زور دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے ہاتھوں اس رسم جاہلیت کو ختم کرا دینا کیوں ضروری تھا اور ایسا نہ کرنے میں کیا قباحت تھی اللہ دکھ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو اللہ صلی علیکم وملائکتوں لیخرجکم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنین رحیما وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے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 نبی بشرو اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر دین اللہ بھی اتنی ہی وسی اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے اور ہرگز نہ دبو و منافقین سے کوئی پرواہ نہ کرو ان کی عذیت رسانی کی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 اوہل اذا نش المؤمنات ثم سو من قبل ان تمسوهن تم کو مین کبلی مس ملتی فمت نس ن سو جمیل اے لوگو جو ایمان لائے ہو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 لَلَّنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَا اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ و بنتی ہالک و بنتی کالتی کلتی ہو نکم رتم من تن بتمس رح بتن سہ لوت لونی مَا فَرَضْنَا فرد ہ ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج وکان اللہ غفورا رحیما اے نبی ہم نے تمہارے لئے حلال کر دیں تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں یہ دراصل جواب ہے ان لوگوں کے اعتراض کا جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم دوسرے لوگوں کے لیے تو بیک وقت چار سے زائد بیویاں رکھنا ممنوع قرار دیتے ہیں مگر خود انہوں نے یہ پانچویں بیوی کیسے کر لی واضح رہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے گھر میں چار بیویاں حضرت عائشہ حضرت سودا حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ پہلے سے موجود تھیں اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لانڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئی اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھپھی زاد اور ماموزاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے حبا کیا ہو اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے یعنی ان پانچ بیویوں کے علاوہ مزید ان اقسام کی خواتین کو بھی اپنی زوجیت میں لانے کی حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو اجازت دی گئی جن کا اس آیت میں ذکر ہے یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لانڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنی کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے اور اللہ غفور و رحیم ہے ترجیح من چھمت و مت ویت میم نا وَلَا ہالک ادن بِمَا زند اتم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 لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا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 ان کے سوا دوسری کوئی عورت اب آپ کے لیے حلال نہیں ہے دوسرے یہ کہ جب آپ کی ازواج متحرات اس بات کے لیے راضی ہو گئی ہیں کہ تنگی اور ترشی میں آپ کا ساتھ دیں اور آخرت کے لیے دنیا کو تج دیں اور اس پر بھی خوش ہیں کہ آپ جو رویہ بھی ان کے ساتھ چاہیں کریں تو اب آپ کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کوئی اور بیوی لے آئیں۔ البتہ لانڈیوں کی تمہیں اجازت ہے یہ آیت اس امر کی سراہت کر رہی ہے کہ منکوہ بیویوں کے علاوہ مملوکا عورتوں سے بھی تمتوں کی اجازت ہے اور ان کے لیے تعداد کی کوئی قید نہیں ہے اسی مضمون کی تصریح سورہ نساء آیت تین سورہ مؤمنون آیت چھے اور سورہ معارج آیت تیس میں بھی کی گئی ہے اللہ ہر چیز پر نگراں ہے یا ایوہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم زن إِذَا وری نو فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ سی إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ ان النَّبِيَّ بہی م ولاحل کو ذَلِكُمْ مسون اپ ہو تنگو جاد اب دیکھ آ گئی موگو جو ایمان لائے ہو نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ مگر جب کھانا کھا لو منتشر ہو جاؤ باتیں کرنے میں نہ لگے رہو تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا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 نبی کلین تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ کو ہر بات کا علم ہے لال نفی اب ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ ان کے بیٹے ان کے بھائی ان کے بھتیجے ان کے بھانجے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 تسلیم اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو اللہ کی طرف سے اپنے نبی پر سلاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ پر بے حد مہربان ہے آپ کی تعریف فرماتا ہے آپ کے کام میں برکت دیتا ہے آپ کا نام بلند کرتا ہے اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے ملائکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم پر صلات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے غائد درجے کی محبت رکھتے ہیں اور آپ کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبے عطا فرمائے اہل ایمان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم پر سلاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی آپ کے حق میں اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے <سؤال> <متحدث> ان الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله في الدُّمْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لانت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور عذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے یا ایہا النبی قل لی ازواجک و بناتک و نسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن ذَلِكَ أَدْنَا أَن يُعْرَخْنَ فَلَا يُعْذَئِنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہلِ ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں یعنی چادر اوڑ کر اوپر سے گھونگھٹ ڈال لیا کریں بال دیگر منہ کھولے نہ پھریں یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں پہچان لی جائیں اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو اس سادہ اور حیا دار لباس میں دیکھ کر ہر دیکھنے والا جان لے کہ وہ شریف اور باسمت عورتیں ہیں آوارہ اور کھلاڑی نہیں ہیں کہ کوئی بد کردار انسان ان سے اپنے دل کی تمنا پوری کرنے کی امید کر سکے نہ ستائی جائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو نہ چھیڑا جائے ان سے تعارض نہ کیا جائے اللہ تعالی غفور و رحیم ہے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 وخذوا وقتلوا تقتلوا ان پر ہر طرف سے لانت کی بوجھڑ ہوگی جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا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 وما يدريك لعل الساعة تتكون قريبا لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو ان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 یوم تقلب وجوہهم فی النار يقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول جس روز ان کے چہرے آگ پر اُلٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی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 رب سین اللہ برسین مین اللہ گی اللہ کبھی رو اے رب ان کو دوہرے عذاب دے اور ان پر سخت لانت کر یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونو کالذین آذو موسیٰ فبرعہ اللہ مما قالو وکان عند اللہ وجیہا اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو عذیتیں دی تھی پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولا سدیدا اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو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 امل امنتال سم ویل ابل جیبلی فب نئی احمد ان سہو کیا نلو مہولا ہم نے اس امانت کو امانت سے مراد ہے ان ذمہ داریوں کا بار جو اللہ تعالی نے اپنی زمین میں اختیارات اور عقل دے کر انسان پر ڈالی ہیں آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھا لیا بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے یعنی اس بارے امانت کا حامل ہو کر بھی اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا اور خیانت کر کے اپنے اوپر آپ ظلم کرتا ہے لعدّب الله المافقیہ والمافقاتی والمشرقیہ والمشریکتی ویات ب الله على المؤمن والمؤمنہ و كان الله وافور الحما اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ ہے۔ تاکہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرق مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے